وَأَنَّهُ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَلَ وَلَا <وَلَدًا> اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بڑی اونچی ہے اس نے اپنی نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ لڑکا جب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو قرآن سننے کے بعد توحید و ایمان کی توفیق دی اور ایمان لانے سے پہلے عقید توحید کے خلاف جن غلطیوں میں پڑے تھے ان کا انہیں احساس ہوا اور معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارا رب عظمت و جلال والا ہے وہی سب کا سچا پالن ہار ہے اور سارے پاکیزہ نام اسی کے لیے ہیں اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اس لیے کہ بیوی کا محتاج کمزور اور عاجز انسان ہوتا ہے تاکہ اپنے جسم میں ابھرتی ہوئی شہوت کو اس کے ساتھ اتصال کے ذریعے پوری کر سکے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے کیونکہ اولاد زن و شوہر کے شہوانی اتصال کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں نیز کہنے لگے کہ ہم میں جو نادان افراد ہمیں گمراہ کرتے تھے وہی یہود و نصارہ اور مشرقین کی بات مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جھوٹ بات کرتے تھے کہ اس کی بیوی اور اولاد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سننے سے پہلے تک ہم یہی سمجھتے رہے تھے کہ جن اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں